صورت المائدہ آیت اٹھانوے ایک سو ایک ایک سو اٹھارہ شدید و ان اللہ غفور اللّہ خوب سن لو بے شک اللہ تعالی سخت عذاب دینے والا ہے اور بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے یعنی اگر سینہ زوری سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرو گے تو وہ شدید العقاب ہے اور اگر غلطی اور بھول چوک سے تقصیر ہوئی ہے تو وہ غفور الرحیم ہے آیت 101 یا yeah.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 واللہ غفور حلیم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اور فضول سوالات نہ کیا کرو ماضی میں جو کر لیے وہ اللہ تعالی نے معاف فرما دیے اب آئندہ ایسا نہ ہو اف اللہ عنہ واللہ غفور حلیم آیت 118 إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفد لهم فإنك أنت العزیز الحكيم اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کسی مجرم کو سزا دیں گے تو یہ عین عدل و حکمت پر مبنی ہوگا اور اگر بالفرد کسی کو معاف فرمائیں گے تو یہ کسی کمزوری یا مجبوری کی وجہ سے نہ ہوگا اللہ تعالیٰ عزیز یعنی غالب ہیں کوئی بجرم آپ سے بھاگ نہیں سکتا یہ بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن فرمائیں گے